مدی ہے زندہ थे کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی زندہ احمدی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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیے زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیا زندہ باد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 لدین منو پوالیم پال کودلی کم لال کم ت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 ومن كان منكم مجيظا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون خی سو اتو كیلك تم تال چند دن ہی تو ہیں بس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے اور جو لوگ اس بات کی طاقت رکھتے ہوں ان کو اس عرصے کا فدیا مسکینوں کو کھانا کھلا کر دینا ہوگا بس جو کوئی بھی اپنی بھلائی کی خاطر فرض سے بڑھ کرنے کی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے اور اگر تم روزے رکھ سکو تو یہ بہتر ہے ش تم علم رکھتے اس کے فوائد کا شاہ علم بان الفیلو ادل ادل نسی اور هِنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُضْلِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ مری سفرین فائد تم مین این یو ری دو کل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 دَعَاءَ إِذَا دَعَانِي فَلَيَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُونَ بِي وَيُؤْمِنُونَ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 طيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم 122. كنتم تختانون أنفسكم فتاب 123. فتاب عليكم وعفى عنكم 124. فالآن 119. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَا ن یلوم تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلقات جائز قرار دیے گئے ہیں وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو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 اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت سامعین یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں ٹورنٹو اسٹوڈیوز سے ہر ہفتے اور اتوار کی شب لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو پیش کیا جانے والا پروگرام آپ کی خدمت میں عربی اور بنگلہ زبانوں میں براہ راست پیش کیا جاتا ہے جبکہ اتوار کے روز آٹھ بجے شب ہماری براہ راست اردو نشریات کا آغاز ہوتا ہے ریڈیو احمدیہ پر ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں نصف شب یعنی رات کے بارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ اتوار کی شب کا جو پروگرام اردو میں براہ راست آپ کی خدمت میں سامین پیش کیا جاتا ہے اس میں پہلے دو گھنٹے میں ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں اسی فریکوینسی پر جبکہ 10 دس بجے سے بارہ بجے تک یعنی آخری دو گھنٹے پروگرام کے ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اے ایم 530 پر یہ سلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے اور ایک دہائی سے زیادہ ہو چکا ہے جب اللہ کے فضل و کرم سے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ریڈیو احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت یا جماعت احمدیہ کی پیشکش ہے اس پروگرام کو اردو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وطن عزیز میں تو ہمیں یہ سہولت میسر نہیں کہ ہم اپنے خلاف کیے جانے والے یکطرفہ پروپیگنڈے کا جواب دے سکیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اس ملک میں ہمیں یہ آزادی میسر ہے کہ ہم اپنا موقف خود اپنی زبان میں اپنے سننے والوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے سامین کہ ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں اردو زبان میں بھی پیش کیا جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ریڈیو احمدیہ کی تو ریڈیو احمدیہ یک طرفہ پروگرام کا نام نہیں جس میں صرف ہم بات کرتے ہیں اور ایک طرف کی بات کر کے بات کو مکمل کر دیتے ہیں بلکہ ریڈیو احمدیہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم اپنے سامعین کو بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی شمولیت اس پروگرام میں کریں پروگرام کا فارمیٹ بڑا آسان اور سادہ سا ہے سامعین ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں ان کے ابتدائی کلمات کے بعد سامعین ہم آپ کو بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں سوالات کے لیے ہم آپ کو اسٹوڈیوز کا نمبر بھی بتاتے ہیں جس میں آپ براہ راست اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنتے ہیں یا پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک ای میل ایڈریس دیتے ہیں جس ای میل پر بھی ہم آپ کے سوالات شامل کیا کرتے ہیں ریڈیو احمدیہ اپنے سامعین کے لیے مختلف نو مضامین لے کر حاضر ہوتا ہے ہر مہینے کا پہلا اتوار اردو کا جو پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں سامعین اس میں ہم آپ کے سامنے بات کیا کرتے ہیں سیرتِ طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی آپ کی پاک حیات کے بارے میں بات کی جاتی ہے احادیث کی بات کی جاتی ہے آپ کی سنت کی بات کی جاتی ہے اسی طرح سے سامعین جو بعد میں پیش کیے جانے والے پروگرام ہیں باقی اتوار میں اس میں ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم صداقت سیدنا حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ صلاۃ والسلام کی بات کیا کرتے ہیں آپ کو وہ نشانیاں بتاتے ہیں جن کو مانتے ہوئے ہم نے سیدنا حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ والسلام کو امام مہدی جانا اور ان کے ہاتھ پہ بیت کی اسی طرح سے سامعین ایک پروگرام ہم مول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جن میں ان روحانی خزائن کی بات کی جاتی ہے جو امام مہدی نے آ کر لٹانے تھے یعنی بات کی جاتی ہے تصنیفات تصنیفات پر لطیف سیدنا حضرت مسیح معود علیہ صلاۃسلام کی اور ان کی کتب کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہوتا اس طرح سے ہے سامعین کہ جب ہم کتب کی بات کرتے ہیں تو دو مقاصد ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے بہت سی باتیں ان کتب کے بارے میں سنی ہیں جو منصوب کی جاتی ہیں اور جن کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں تو ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا تعارف کرایا جائے اور دوسرا جو جماعت احمدیہ کے بارے میں آپ نے آج تک سنا اور بہت سی بلکہ تمام کی تمام باتیں ہی غلط کی جاتی ہیں تو یہ پروگرام ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کے سامنے ان کتب کا بھی تعارف کرائیں اور ان کتب کے موضوعات کی بھی بات کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سیدنا حضرت مسیحمود علیہ صاحۃ وسلام نے اسلام کے دفاع میں ایک قلمی اور علمی جہاد کیا سامع ایک اور پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں لے کر ہر مہینے حاضر ہوتا ہے اس میں ہم بات کیا کرتے ہیں اسلام اور مغرب کی جب ہم کہتے ہیں اسلام اور مغرب تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آج مغرب میں بحثیت مسلمان ہمیں جو مشکلات ہیں یا جو موضوعات اور وہ سوال جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے جواب ہم کیسے تلاش کریں ان موضوعات کو یا اسلام کی وہ ایک غلط تصویر جو کہ دنیا کے سامنے رکھی جا رہی ہے کس طرح سے ہم اور کیا مسائی اور کوششیں کریں کہ اسلام کا ایک حقیقی اور اصل چہرہ مغرب کے سامنے بھی پیش کریں اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ذکر کیا کرتے ہیں ان مسائی کا جو جماعت احمدیہ ان ممالک میں کرتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ سال بھر قرآن, قرآن کریم کی نمائش کرتی ہے اس میں ساٹھ سے زائد زبانوں میں جو تراجم کیے گئے بلکہ اب تو اسی سے زائد زبانیں ہیں جس میں قرآن کریم کے تراجم مکمل ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے ان کی ایک نمائش کی جاتی ہے قرآن کریم کی تعلیم قرآن کریم کے موضوعات کھول کر دنیا کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے اور دیکھیے کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے یہ صرف ناؤزب اللہ مرنے اور ماننے کی بات نہیں کرتا بلکہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر جہاد کی ضرورت پیش بھی آئے تو کون کون سے جہاد ہیں اور کیسے کیسے کیے جاتے ہیں یہی قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے یہی قرآن ہے جس میں ایک پوری صورت حضرت مریم کے نام پر ہے یہ باتیں ہیں جو ہم زمانے کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کا ذکر اس پروگرام میں کرتے ہیں جس میں ہم اسلام اور مغرب کی بات کرتے ہیں اسی طرح سے سامعین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح احمدیہ مسلم جماعت جس معاشرے میں رہتی ہے اس معاشرے کی فلاح اور بہبود اور ترقی کے لیے کیا کیا رضا کام کرتی ہے کبھی ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بلڈ ڈرائسٹ کی جاتی ہیں جس میں ہمارے نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور خون کی عطیات دیتے ہیں کبھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نئے سال کا آغاز ہو تو سڑکوں کی صفائی کے لیے ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو ہو یا ڈاؤن ٹاؤن ہیملٹن ہو یا ڈاؤن ٹاؤن اور بڑے شہروں کے ہوں وہ کینیڈا ہو وہ امریکہ ہو وہ یورپ کا کوئی ملک ہو وہ آسٹریلیا ہو اللہ کی فضل سے جماعت احمدیہ كے نوجوان نئے سال کا آغاز تہجد اور فجر کی نماز سے کرنے کے بعد سڑكوں پہ کیا جانے والا گند بھی صاف کرتے ہیں اور صفائی نصف ایمان کا عملی مظاہرہ بھی كر كے دكھاتے ہیں سامعین آج کا جو پروگرام ہے یہ اسی سلسلے کا ایک پروگرام ہے جس میں ہم یہی ساری گفتگو کریں گے اور چونکہ رمضان کا بابرکت وقت ہے بابرکت مہینہ ہے اور ہم آخری عشرے میں بھی داخل ہو چکے ہیں تو آج رمضان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آپ سے ذکر کریں گے کہ احمدیہ مسلم جماعت نے بیسوں جگہ پر اللہ کے فضل سے ہر ایک شہر میں جہاں جہاں جماعت احمدیہ قائم ہے وہاں پر غیر مسلم دوستوں کے لیے افطار کا انتظام کیا اور افطار یہ نہیں کہ انہیں بلایا بٹھایا کھلایا اور بھیج دیا بلکہ اس افطار کے بنیادی مقصد غیر احمدی مسلمانوں کو یا غیر احمدی غیر مسلموں کو رمضان سے روشناس کرانا اور انہیں بتانا کہ رمضان کیا ہے رمضان کیوں ہے اور کس طرح سے مسلمان کے لیے روزے اگر فرض ہیں تو اس روزے کا نتیجہ کیا ہے کیوں وہ روزے رکھتا ہے اور اس تعارف کے ساتھ ساتھ ہم ایک رمضان چیلنج بھی دیتے ہیں ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں سامعین کہ وہ بھی سحری میں اٹھیں سحری کریں روزہ رکھیں اور ہمارے ساتھ افطار کریں اور وہ تمام کی تمام پابندیاں جو روزے کے لیے ضروری ہیں نہ صرف یہ کہ وہ پابندی کریں بلکہ ساتھ جو عبادت جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں وہ عبادتیں بھی کی جائیں تو آج کے پروگرام میں ان تمام باتوں کا ذکر ہوگا آج کے پروگرام میں ذکر ہوگا کہ کس طرح سے ہیومینٹی فرسٹ بھی اللہ کے فضل و کنم سے ہر ایک موقع پر جہاں وہ انسانیت کی فلاح اور خدمت کے لیے آگے ہوتی ہے تو رمضان میں بھی وہ کیا خاص چیزیں کرتے ہیں یہ پروگرام جس کو ہم اسلام اور مغرب کا نام دیتے ہیں یا اسلام اور اسرے حاضر کا نام دیتے ہیں اس پروگرام میں عمومی طور پر میرے ساتھ جو دوست موجود ہوتے ہیں اسٹوڈیوز میں ان میں سے مکرم و محترم صادق احمد صاحب ہیں آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ثابن اسی طرح سے حافظ علی مرتضی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے ان کے ساتھ اور صادق احمد صاحب کے ساتھ ہم اپنا پروگرام لے کر آگے بڑھیں گے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے چونکہ وقت اس وقت افطار کے قریب کا ہے اور وقت یہ ہے کہ جس میں ہم جو بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اور رمضان کے آخری اشرے کی تو بہت ایک اہمیت ہے یہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک روحانی ترقی کا سفر انسان شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بتدریج جب آخری دس دن آ جاتے ہیں تو یہ روحانی تپسیا انسان کی اپنی معراج کو پہنچتی ہے اس کی کوشش یہی یہ ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ برکتیں سمیٹی جا سکتی ہیں سمیٹ لے اس حوالے سے میں صادق احمد صاحب کے پاس پہلے چلوں گا اور ان سے جب تک کہ ہمارا افطار کا وقت نہیں ہوتا تو سامعین ہوگا اس طرح سے آج کے پروگرام میں کہ تقریباً آٹھ بج کر پینتالیس منٹ پر یعنی اب سے بیس منٹ کے بعد ہم افطار اور نماز کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہم اذان بھی چونکہ ہم وان میں ہیں تو وان کے لحاظ سے جو اذان کا وقت ہوگا اس وقت ریڈیو احمدیہ پر اب کے خدمت میں ہم افطار کا ایک وقفہ لیں گے اور اس وقفے کے بعد جب ہم افطار کر لیں گے اور نماز مقربا کر لیں گے تو تقریب ان پندرہ منٹ کے بعد سامین ہم اپنے پروگرام میں براہ راست واپس آئیں گے تو بات شروع کرتے ہیں رمضان سے اور بات شروع کرتے ہیں رمضان کے آخری عشرے سے تو صادق احمد صاحب تھوڑا سا زیادہ وقت لیا میں نے آج لیکن یہ ہے کہ یہ آخری دس دنوں میں ہم آگے اعتکاف بھی شروع ہو جاتا جو ہے جو. اس عشرے کو کچھ اشرائے رحمت کہتے ہیں استغفار کہتے ہیں یا جو بھی اس کا نام ہے آپ بتائیے السلام علیکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کا مہینہ ہے اس کو تین عشروں میں منقسم کیا جی. ہے پہلا عشرہ جو ہے وہ مغفرت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اور اب ہم آخری اشرے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آ ہیں اور یہ عشرہ جو ہے حضور صلی اللہ عل وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نجات کا ہے اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اپنے گواہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے رمضان کے حوالے سے ایک عام تاثر جو اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شاید جو ہماری سرگرمیاں ہیں ان میں کچھ کمی آ جاتی ہے لوگ جو ہیں وہ ذرا سست ہو جاتے ہیں جس سپیڈ سے یا جس تندہی سے پہلے کام ہو رہا ہوتا ہے اس تیزی سے کام جو ہے وہ رمضان میں نہیں ہوتا اور اکثر لوگ جو ہیں وہ آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر ہم جماعت احمدیہ کو دیکھیں یا افرادے جماعت احمدیہ کو دیکھیں تو جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہمارے کاموں میں آ, یا ہمارے دو دن کے مختلف کام ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کی کمی آئے یا سستی آئے آ, ہمارا یہ طریق ہے کہ اس میں مزید تیزی پیدا ہو جاتی ہے اگر ہم پہلے مسجد میں نمازوں کے لیے آتے تھے یا مختلف پروگراموں کے لیے آتے تھے تو جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مزید لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں پہلے سے بڑھ کر پروگرام جو ہیں وہ مسجدوں میں منعقد کیے جاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے تمام جو مساجد ہیں اور نماز سینٹرز ہیں ان میں رمضان المبارک کے دوران درس القرآن کا جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے اور چونکہ قرآن کریم کا رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں قرآن کریم کا جو مطالعہ ہے اس کا جو درس ہے اس کا جو ترجمہ ہے اس کو سمجھنا اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات بیان فرمائے ہیں ان کو آ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھنا سیدنا حضرت اختسم سیہودیہسّۃ اسلام کی تفسیر کی روشنی میں دیکھنا تو جو درس القرآن کا سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک میں جاری رہتا ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اب ہم آخری اشرے میں داخل ہو چکے ہیں تو اب پہلے سے بڑھ کر جو مختلف پروگرام ہیں ان میں بھی تیزی آئی ہے آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں میں مزید لوگ جو ہیں وہ انہوں نے مسجدوں کی طرف رخ کیا ہے اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ و کی سنت تھی کہ آپ کی عبادت تو ہمیشہ ہی ایک حسین پہلو رکھتی تھی لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور جب خاص طور پر آخری دس دن آتے تو آ حضور صلی اللہ علیہ و اپنی کمر کس لیتے اور پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے خوشبوخو سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے تو جماعت احمدیہ کا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے افراد کا بھی ہم اسی طرف توجہ دلاتے ہیں اور ان کا اس طرف رجحان ہے کہ رمضان کے مہینے میں پہلے سے بڑھ کر مسجدوں میں آنا پروگراموں میں شامل ہونا نمازوں کی طرف رخ کرنا اور اب چونکہ آخری دس دن شروع ہو گئے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اب رمضان کا مہینہ جو ہے وہ گزرنے والا ہے جی اگلے سال اللہ تعالیٰ کس کو تفیق دیتا ہے صحت کا انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا زندگی کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا بالکل ٹھیک اور جتنی بھی برکتیں ان آخری ایام میں ہم سمیٹ سکیں ہم سب جو ہیں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ صادق صاحب بہت شکریہ وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ رمضان ایک جب ایک رمضان سے آپ دوسرے رمضان تک جاتے ہیں تو واقعی بسا اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ اگلا رمضان آپ دیکھ خیر یہ تو نہیں پتہ دیکھیں گے یا نہیں لیکن صحت کے حوالوں سے اور اور دوسرے حوالوں سے بھی بسا اوقات انسان کی معذوری یا مجبوری آ جاتی ہے اور یہ چیزیں رہتی ہیں اور اب ان دنوں میں اس ملک میں روزے تھوڑے لمبے بھی تھے لیکن اب آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے وقت تھوڑا پیچھے بھی آتا جا رہا ہے تو ٹائمنگ کا بھی بڑا ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے سحری بھی کرنی ہے اور پھر مسجد بھی جائیں پھر آپ نے کاموں پہ جانا ہے درس قرآن بھی ہے تراوی بھی ہے تو شروع میں تو سمجھ نہیں آتی پھر آہستہ آہستہ عادت جب تک ہوتی ہے, ہے تو رمضان کے اختتام بھی, بھی آ جاتا ہے رمضان ختم ہونے کے قریب بھی ہو جاتا ہے صادق صاحب آپ نے یہ کہا کہ رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم کی اور رمضان کی کیا ایسی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت ہے قرآن کریم کی نزول کے تو سال ہے تیئیس سال کے قریب ہیں جی اور تو کیا رمضان میں شروع ہوا تھا یہ ہے یا کیا بات ہے جی جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت ہے آیت نمبر 186 اس میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا ٹھیک اور है. ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں تو قرآن کریم کا جو رمضان کے ساتھ تعلق ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی جو وہی ہے وہ نازل ہونی شروع ہوئی ابھی حال ہی میں کسی نے مجھ سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ کیوں ہے جس میں روزے مقرر کیے گئے ہیں یا اس کی اہمیت کیا ہے یا اسلام سے پہلے بھی یہ کوئی اہم مہینہ تھا کیوں نہ کسی اور مہینے میں روزے مقرر کیے گئے ٹھیک ہے تو ایک جواب جو میرے ذہن میں فوراََ آیا وہ یہی تھا کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ و وسلم پر اتارا اور اسی میں اس کلام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی مہینے میں تم پر روزے جو ہیں وہ فرض کیے مستنی مستنی گئے ہیں ٹھیک ہے اور کیا ایسی روایات ہیں حدیث میں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضرت جبرائیل جتنا قرآن کا نزول ہوا اس کی پھر دہرائی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے چلیے یہ بھی تو یہ رمضان کی ایک فضیلت اس حساب سے رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ رمضان میں پران کریم کا لوگ دور پورا کرنے کی کوشش ضرور کرتے, کرتے, کرتے ہیں اور ایک سے زائد دفعہ بھی کرتے ہیں تراویح میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اس طرح سے کیا جائے ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان کا جو وقت ہے کیونکہ یہ ایک بڑا ضروری سوال ہے اور بچے بھی کرتے ہیں کہ رمضان میں تو آپ کی زندگی دوسری ہو جاتی ہے بلکہ. تو رمضان ختم ہوتا ہے اور آپ بیک ٹو لائف ہو جائیں یا کیا مقصد ہے اس, اس تیس دن کی ایکسرسائز کا جو اسپریچول بوٹ کیمپ آپ نے روحانی ایک تپسیہ کی ہے اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے بالکل ٹھیک آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے رمضان کی جو حقیقی روح ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے بعض اوقات لوگوں کے رویے سے وہ جو باتیں کرتے ہیں ان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اب رمضان کا مہینہ آیا ہے بہت مشکل وقت گزرے گا روزے رکھنے پڑیں گے جی رہنا پڑے گا اور جیسے ہی عید کے دن قریب آتے جاتے ہیں اور رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو ظاہر شکر کرتے ہیں کہ مشکل وقت جو تھا وہ ہم پہ گزر گیا جی تو اب ہم دوبارہ بیک ٹو نارمل اپنی زندگی میں جا سکتے ہیں لیکن اگر ہم رمضان کو دیکھیں یا حضور صل اللہ صل اللہ علی اللہ علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کی سنت کو دیکھیں آپ کے خلفاء کی سنت کو دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سر. کہ اگر لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو ان کو علم ہو کہ رمضان کی کتنی فضیلت ہے کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جی تو لوگ خواہش کریں کہ سارا سال ہی رمضان سارا سارا ہے سارا سال ہی رمضان تو بلکل. اس حدیث کے پیش نظر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رمضان کی حقیقی روح کیا ہے اس کی حقیقی روح یہ ہے کہ اگر ہم سارے سال میں ہم سے کچھ کمزوریاں ہوئیں کچھ بد ہم ہمیں پیدا ہو گئیں जी. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک مہینہ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے کہ है. اس میں تم سے جو گناہ ہوئے تم سے غلطیاں ہوئیں جو کمزوریاں ہوئیں ان کے مغفرت جو ہے وہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اگر کچھ بری عادات تمہارے اندر پیدا ہو گئیں تو یہ ایک مہینہ ہے جس میں ہمیں عزم کر کے آ, وہ جو ہیں وہ چھوڑنی چاہیے اور ان کے بجائے پھر نیکی والی جو ہیں خصلتیں جو عادات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو رمضان کا مہینہ جو ہے یا روزے کی جو حقیقی روح ہے آ, لگتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے لیکن اگر وہ اس کی روح کو سمجھیں جو تزکیہ نفس ہے اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا کہ روزے رکھو ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ روزے کیوں رکھو اس کی وجہ کیا ہے جی اور وہ یہ ہے کہ اللہ کم تکن تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا تکوا اختیار کرو بالکل تاکہ تمہارا تذکیہ نفس ہو تاکہ تمہاری روحانیت بڑھے تاکہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو تو اگر لوگ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ رمضان ہمارے فائدے کے لیے ہے اس میں بہت سی روحانی برکات ہیں بلکہ جسمانی برکات بھی ہیں جی روزے جو ہیں اب تو ڈاکٹر جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ روزوں کی وجہ سے ہماری جو جسم ہے اس پر کتنا اچھا اثر پڑتا ہے مفید اثر ہوتا بالکل ہے بالکل مختلف بیماریاں جو ہے اس سے دور ہوتی ہیں مختلف جو ہمارے اندر ٹاکسنس وغیرہ ہیں جی وہ ہمارے جسم سے نکلتے ہیں تو کئی اس کے جو ہیں وہ طبی طور پہ یہ روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مفید ہے لیکن ہم چونکہ روحانی والے سے بات کر رہے ہیں تو اس کے بہت سے روحانی فوائد ہیں ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے اور وہ سارا دن یہی شکایت کرتا رہے کہ بہت لمبا روزہ ہے بڑی بھوک لگی ہے اور جی. اصل بات جو ہے عبادت کی طرف توجہ نہ دے تو پھر اس نے روزے کی حقیقت نہیں سمجھی سیدنا حضرت تسم سید محود اللہ علیہ وسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ روزے جو آتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم ایک غذا کو کم کر کے دوسری غذا جو ہے اس کو بڑھائیں یعنی ہماری جو جسمانی غذا ہے اس کو کم کریں اور جو روحانی غذا ہے جو ہماری عبادات ہیں استغفار ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں ہیں ان کو بڑھائیں تو یہ اصل رمضان کی حقیقت ہے اصل روزوں کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی روحانیت میں بڑھنے کی کوشش کریں اور है بہت سی حدیث ہمیں ملیں گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ رمضان کی کیا برکات ہیں اس کی کیا فضیلتیں ہیں ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ سنو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ چلا آتا ہے جی یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دی ہیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکر دیا جاتا ہے اور اس میں ایک رات ایسی مبارک ہے جو ہزار راتوں سے یا ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کی برکات سے محروم رہا تو سمجھو کہ وہ نامراد رہا ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کو پائے اس میں روزے رکھے اور رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے تو یہ بڑی اس کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی اسی طرح بہت سی حدیث ہیں جس میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ و صلی, علیہ وسلم، صلی علیہ وسلم. نے ہمیں رمضان کی بے شمار برکات کے بارے میں بتایا ہے اس کو رمضان کو سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار بھی کہا گیا ہے. ہے اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے لوگوں کو نوازتا ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سی برکات جو ہیں اس مہینے میں ہم حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہم انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں جو حقیقی روح ہے روزے کی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ہم شکایت کریں کہ اب روزے بہت لمبے ہیں یا بہت بھوک لگتی ہے وغیرہ وغیرہ ہمیں جو اپنی روحانیت ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا چاہیے اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید اپنے بندے کے قریب آتا ہے بالکل. اور اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرے مہینوں سے یا دوسرے دنوں سے بڑھ چڑھ کے ان نیکیوں کا عجر جو ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے تو یہ تمام تعلیمات یہ تمام احادیث حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ, وآلہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہم پہلے سے بڑھ کر نیکیوں کی کرنے کی کوشش کریں ہم پہلے سے بڑھ کر صدقہ و خیرات میں حصہ لینے کی کوشش کریں ہم پہلے سے بڑھ کر اپنی عبادات میں ان کا جو معیار ہے ان کو بڑھانے کی کوشش کریں اور رمضان ہمیں یہ تمام مواقع جو ہے وہ مہیا کرتا ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ سامین آج کا یہ پروگرام ہمارا جیسا آپ سیرس کیا ہے ہم نے شروع میں بتایا آپ کو کہ پروگرام ہمارا جاری رہے گا اور افطار سے ایک دو منٹ پہلے ہم آپ سے رخصت چاہیں گے اس وقت کے لیے اور دس سے پندرہ منٹ کا وقفہ لیں گے اور افطار اور نماز کے وقفے کے بعد ہمارا پروگرام براہ راست ایک دفعہ پھر شروع ہو جائے گا اپنے سامین کو ہم نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں براہ راست نصف شب تک پیش کیا جائے گا پروگرام کے پہلے حصے میں آٹھ بجے سے دس بجے تک ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اسی فریکوینسی پر افطار کے بعد جب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے تو سامعین آپ کو اسٹوڈیوز کا نمبر بھی بتائیں گے اور آپ اگر اسٹوڈیوز میں کال کرنا چاہیں اور رمضان سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو یا جو موضوع ہم لے کر آ چلیں گے اس سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو ہاں آپ کو دعوت کہ آپ ریڈی احمدیہ میں کال کر کے اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکیں گے دس بجے سے لے کر اور بارہ بجے تک یعنی پروگرام کے آخری دو گھنٹے ہم آپ کی خدمت میں اے ایم فائیو تھرٹی کے ذریعے پیش کریں گے اے ایم فائیو تھرٹی پر جب ہمارا پروگرام شروع ہوگا اور جو کہ دستور بھی ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سیدہ اللہ تعالیٰ بنسِ عزیز کے تازہ ترین خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چوبیس مئی سن دو ہزار انیس کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے رمضان کے حوالے سے ہی خطبہ ہے اس میں رمضان کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور یہی ہمارا دستور بھی ہے ریڈیو احمدیہ میں کہ اتوار کے دن اردو کے پروگرام میں ہم آخری گھنٹے میں آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفہ المسیح الخامز اید اللہ بن بنسر عزیز کے خود جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں اس کا جو مقصد ہوتا ہے سامعین وہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ جہاں اور بہت سی باتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں اور پراپرگنڈا کیا جاتا ہے اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں احمدی کیا ہیں یا کس طرح سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں یا جب وہ اپنی نجی محفلوں میں ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ جو کہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہیں جو جماعت احمدیہ کے امام ہیں ہم ان کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ امام جماعت احمدیہ اپنی جماعت کو کیا تلقین کرتا ہے کیا نسائیں کرتا ہے اور وہ کون سی باتیں بتاتا ہے جو ڈھونڈھیے غور کیجئے گا کبھی کہ کوئی بات آپ کو اسلام کے خلاف نظر آئے یا آپ کو یہ لگے کہ احمدیت کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ ضرور خود بہ جمعہ کی ریکارڈنگ بھی سنیے سامعین اسی طرح سے ریڈیو احمدیہ واحد ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ جماعت احمدیہ کے بارے میں جان سکتے ہیں بلکہ جماعت احمدیہ کے بارے میں جاننے کے لیے بہت سے ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا ٹیلی ویژن چینل ہے جس کا نام ہے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ یہ ٹیلی ویژن چینل چوبیس گھنٹے کی نشریات ہے جو مختلف زبانوں میں آپ کے خدمت میں پیش کی جاتی ہے اردو زبان میں بھی ہے انگریزی میں بھی ہے اسی طرح دنیا کی اور زبانوں میں بھی ایم ٹی اے کی نشریات چوبیس گھنٹے میسر ہے جس میں عربی بھی ایک زبان ہے تو آپ ایم ٹی اے سن سکتے ہیں اور ایم ٹی اے کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ احمدیت کیا ہے اور کس طرح اسلام کی نشات ثانیہ کے لیے جو کہ حدیث میں بیان کیا گیا تھا کہ امام مہدی کے آنے کے بعد کیا کچھ ہوگا تو آپ دیکھیے اور اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے www.alislam.org ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ الاسلام ڈاٹ اورگ اے ایل اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ جماعت احمدیہ کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں جماعت احمدیہ کے متعلق کوئی بھی لٹریچر آپ کو چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ نے کوئی بات پڑھی ہے اس کی تصدیق چاہتے ہیں تو تمام کی تمام کتب بھی یہاں پر پی ڈی ایف میں موجود ہیں اور بہت سے اختلافی مسائل کا بھی آپ کی خدمت میں جواب اسی ویب سائٹ پر دیا گیا ہے اور اگر آپ ایم ٹی اے نہیں دیکھنا چاہتے آپ ویب سائٹ پہ نہیں جانا چاہتے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ فون اٹھا سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ پہ براہ راست کال کر کے ہم سے براہ راست آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب آن ایئر ہو پروگرام لائیو چل رہا ہو تو ایسے سوالات لیے جائیں جو موضوع سے متعلق ہو کیونکہ جب ہم اپنے سٹوڈیوز میں مختلف علماء کو مدعو کرتے ہیں وہ کسی ایک موضوع پر بیس سے پچیس منٹ کا ابتدائی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں قرآن کریم کی وہ بات کر رہے ہیں احادیث کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے بعد سوال بالکل موضوع سے ہٹ کے آئے تو جو تیاری کر کے ایک شخص آیا ہے جو بات آپ تک بیان کرنا چاہ رہا ہے اور بہت سے سننے والے اس بات کو سن بھی رہے ہیں تو وہ پروگرام کہ موضوع سے بالکل ہی ہٹ کر ہو تو ہم یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ہم آپ سے معذرت کریں اور آپ سے ہم کہتے ہیں کہ موضوع سے متعلق رہیں تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح سے بسا اوقات جب سوالات زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ انتظار کی زحمت بھی اٹھانی پڑتی ہے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بات آپ نے بیان کرنی ہے جو بھی سوال آپ نے دینا ہے وہ آپ ایک منٹ میں پورا کر لیجئے ہاں یہ نہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ کے سوال کا جواب تسلی آپ کی نہیں ہوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید سوال اس سے نکلتا ہے تو آپ ریڈیو احمدیہ میں دوبارہ کال کیجئے بار بار کال کیجئے اور اپنے سوال کے ساتھ آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں تو یہی دستور ہے یہی طریقہ ہے جیسے ریڈیو احمدیہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں کئی اشروں سے پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ریڈیو احمدیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے وائس اسلام وائس آف اسلام یعنی اسلام کی آواز وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے سامعین وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پر نہ صرف یہ کہ آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ اسی ویب سائٹ پر ہم آج سے پہلے کے تمام پروگراموں کی ریکارڈنگ بھی اپلوڈ ہم نے کی ہوئی ہے آپ کسی بھی پرانے پروگرام کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں کانٹیکٹ اس میں جا کر آپ اپنی رائے اپنا تبصرہ اپنا سوال جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارے بہت ایسے ہیں جب ہم اس پروگرام میں قرآن حوالہ جات کی بات کرتے ہیں احادیث کی بات کرتے ہیں یا مختلف حوالے پیش کرتے ہیں تو ہمیں ای میل آتی ہے کہ انہیں وہ حوالے چاہئیں ان حوالوں کو جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے یا پھر ہمارا ای میل ایڈریس کیو اے سے question اور اے سے آنسر کیو اے ایٹ آپ اس پر ای میل اور آپ کی خدمت میں وہ تمام کے تمام حوالے جو پروگرام میں پیش کیے گئے تھے یا جو حوالہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو چاہیے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیں گے اسی طرح سے ہمارے بعض دوست ہیں جو پروگرام سنتے ہیں کینیڈا سے باہر اور وہ پروگرام کی ریکارڈنگ سنتے ہیں ہمیں بہت سی ای میلز ہیں جو دنیا کے دخ... مختلف ممالک سے ملتی ہیں تو ہم ان ان ای کو جس میں رائے یا ہوتا ہے ہم پروگرام میں شامل نہیں کرتے لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا تھا آپ نے سوال کیا اور وہ پروگرام گزر گیا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب دوبارہ وہی ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں ہو یا موضوع وہی ہو تو پھر آپ کی ای میل کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں ای میل کے حساب سے ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اسٹوڈیوز میں کال کی ہوئی ہوتی ہے جو ہمارے براہ راست مہمان ہیں یا براہ راست کالرز ہیں ان کو ہم پہلے وقت دیتے ہیں اور اس کے بعد وقت اور موضوع کی مناسبت سے سامعین ہم آپ کی ای میل کو بھی پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے اسٹوڈیو سے کہ اب صرف ایک منٹ رہ گیا ہے افطار میں تو سامین یہ وہ وقت ہے جب ہم آپ سے رخصت چاہیں گے ہم بھی افطار کریں گے نماز مغرب ادا کریں گے اور جب ہم بریک پہ جائیں گے تو تقریباً 15 منٹ کا وقت, وقت ہم آپ سے لیں گے اور اس وقت کے بعد ہم براہ راست دوبارہ ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے جیسا کہ میں نے پروگرام کی شروع میں عرض کیا تھا کہ آج کا پروگرام اسلام اور مغرب اسلام اور عصر حاضر پر ہے اس پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے اور افطار کے بعد جو ہمارے موضوعات ہوں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مہینے میں اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے کیا مسائی کی ہیں ان مسائی کا کیا حل نکل رہا ہے اور پروگرام کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے آپ سے اپنے ٹیلی فون نمبرز بھی شیئر کریں گے اور آپ کی رائے آپ کے تبصرے یا آپ کے سوالات بھی پروگرام میں ہم ساتھ ساتھ شامل کریں گے تو سامعین یہاں پر وقت ہے جب ہم افطار اور نماز کے لیے اجازت چاہیں گے اور تقریباً پندرہ منٹ کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے براہ راست پروگرام کے ساتھ کہیں جائیے کیا کہ نہیں آپ سے پھر ملتے ہیں تب تک سفیر راجپوت کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا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 سونا علی سنا ہری do a uh... پڑھتا ہے بسد نت جپتے ہوئے نس کا علی علی محمد و علی آل محمد رسول کریم رؤوف رحیم سراج منیر محمد اول العابدین خاتم رحمة للعالمين محمد يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني رسول مبين رسول أمين طالب للعالمين محمد اللہ صل على محمد وعلى عل آل محمد اللہ صل على محمد وعلى عل محمد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 صل على نبيك في هذه الدنيا وبعث يا ربي على نبيك في هذه الدنيا وبعث انساني شاهد ناصح امين منذر مبشر محمد اوول المسلمين اوول المؤمنين داعيا الى الله یا ربی صلی ن نبیک رو کیا دیا سسلے آد نجنیا و با سن کا بھی دنیا و با رویہ سسلے آد نو کیا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 سلیہ بیماد دنیا و باسی یار سلے علا ن بیک دہیمن ریہ رسول وباسی مبين رسول أمين طاها أحمد محمد أول العابدين خاتم النبيين رحمة للعالمين محمد على محمد وعلى علا محمد محم صل على محمد وعلى والا محمد ابی آل امی البشير القاسم النذير المبين محمد أول المسلمين أول المؤمنين داعيا إلى الله محمد يا ربي صل على نبيك دائما دنیا وبا سین سانی یار ریہ دنیا وباسن سانی شہید شاہی ناصح شاید سید البرا اے شاہ مکی عمدن سید الورا تجھ مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھ مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تیرا غلام در ہوں تراہی اسیر عشق تیرا غلام در ہوں تراہی اسیر عشق تم میرا بھی حبیب ہے میں بوب اے بریا ایشا ہے مکی امدنی سید البرا تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم چلتا ہوں کو پاکری چومتا ہوا تو میرے دل کا نور ہے اے جان آر زو میرے دل کا نور ہے اے جان آر रोशन तुझी से आंख है ए नई अरे उदा ऐशाहे मी उमदनी सैदुलबरा ए शाह है मदनी सैयद उलबरा جانو جسم سو تری گلیوں پہ ہے نسار اولاد ہے سب تیرے قدموں پہ ہے فدا تو وہ کیا میرا دل سے جگر تک اتر گیا میں کیا میرا کوئی نہیں ہے تربا میرے والفی اے سیلبرا اے میرے والے اے سید دلبرا ऐ काश हमें समझते ना जालिम जुदा जुदा ऐ मियुम सयद ऐ म क्यु मदनी सैयद वरा تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھ سا دوسرا اے شاہ مکی عمدنی سید البرآ رب جلیل کی دل تیرا دل جل بگا ہے سینہ تیرا جمال ہی کا مستقل قبلا بھی تو ہے قبل نماں بھی تیرا وجود ن خدا ہے تیری ادا میں جل گر نورو بشر کا فرق مٹا تی ہے ذات نورو بشر کا فرق متا تی ہے ذات خدا بزرگ تیس مختصر ایشاہ میردنی سید الورا اے ایشاہ میرے عمد سید الورا اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمنِ کرام ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سفیر راجپوت آپ کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ ضامنی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں آٹھ بجے شب لے کر حاضر ہوئے تھے اور پروگرام میں ہم نے وقفہ لیا جس میں افطار اور نماز مغرب کے بعد براہ راست نشریات کا ہم ایک دفعہ پھر آغاز کر رہے ہیں پروگرام کی شروع میں آپ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پروگرام اسلام اور مغرب یا اسلام اور عصر حاضر کے موضوع پر ہے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں صادق احمد صاحب موجود ہیں اور ہمیں اسی طرح سے حافظ علی مرتضی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ شمولیت کر لی ہے ہم حافظ صاحب کو سٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سامعین پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے اور جیسا کہ آپ سے افطار سے پہلے ہم نے عرض کی تھی کہ ہم پروگرام میں بات کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کے حساب سے کیا کیا ایسے پروگرامز ہیں جو کہ کیے گئے ہیں اور ان پروگرامز میں سے جو جن جن پروگرامز کے بارے میں ہم آج بات کر سکیں گے وہ ضرور کریں گے اور اسی طرح سے آپ کے سوالات کو بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنائیں گے جب وقت آئے گا اور موضوع کے حساب سے آپ کے سوالات کو براہ راست پروگرام میں شامل کیا جائے گا یہ نشریات ہماری شب بارہ بجے تک جاری رہے گی جب کہ دس بجے کے وقت ہم اور آپ اس فریکوینسی سے ہٹ کر اے ایم 530 تھرٹی پر آئیں گے اور ریڈیو احمدیہ کے آخری دو گھنٹے آپ اے ایم فائیو تھرٹی پر سنیں گے تو موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں بات شروع کروں گا صادق احمد صاحب سے تو صادق صاحب رمضان کی تو ایک اپنی اہمیت ہے اور رمضان کی جو برکات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اس معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں اور اب تو اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے بارے میں ایک اویرنیس زیادہ ہے لوگ جاننا شروع ہو گئے ہیں لیکن عمومی طور پہ جماعت احمدیہ کی مسائی کیا رہتی ہیں رمضان کے حوالے سے کوئی پروگرام ایسے کیے جس میں آپ نے غیر مسلم دوستوں کو بھی مدعو کیا ہو یا جو کمیونٹی ہے جو لوگ آس پاس رہتے ہیں انہیں رمضان کے بارے میں ہم کس طرح سے بتاتے ہیں کیا طریقہ کر رکھا ہے جی بالکل ایسا کہ رمضان سے پہلے مطلع کے فضل سے جماعت اہم اسلام کا جو خوبصورت پیغام ہے اس کو ہر طرح سے کوشش کرتی ہے کہ وہ احباب تک پہنچایا جائے جو ہمارے شہری ہیں کنیڈین شہری ہیں ان تک پہنچایا جائے اسی طرح رمضان میں بھی ہماری اس حوالے سے مسائل جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں اور مختلف پروگراموں کے ذریعے ہم عوام کو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اب خاص طور پہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے روزوں کی کیا حقیقت ہے ہم روزے کیوں رکھتے ہیں تو اس حوالے سے ہم لوگوں کو آگاہی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے کئی پروگرام ہوتے ہیں ایک پروگرام تو جو کیمپین ہم نے مہم کچھ سال پہلے شروع کی تھی فیسٹ ود دا مسلم جی تو وہ بھی جاری ہے وہ بھی ساتھ ساتھ رہتی ہے آ, کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی آ, مختلف ہمارے جو ایم ڈی ممبران ہیں ان کے جو آ, آ, جاننے والے ہیں ان کے دوست ہیں ان کے ہمسائے وغیرہ ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے yeah, ہیں بالکل. لیکن اس کے علاوہ ہم خاص طور پر ایک پروگرام ہمارے جو غیر احمدی یا غیر جماعت غیر مسلم دوست ہیں ان کے لیے ایک پروگرام جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں جس میں ہم انہیں مسجد میں مدعو کرتے ہیں اور اس میں رمضان کے حوالے سے ان کو معلومات دی جاتی ہیں روزوں کے حوالے سے اور اسی طرح جو افطار کا کھانا ہے وہ پھر سب کو پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دفعہ بھی ہمیں مسجد میں مسز ساگا مسجد میں بیت الحمد میں یہ پروگرام کرنے کی توفیق ملی اس جمعرات کو تیئیس مئی کو ٹھیک ہے شام کو ہم نے آٹھ بجے سے پروگرام کا آغاز کیا اور پروگرام کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم سے ہوا اور جو رمضان اور روزوں کے حوالے سے قرآن کریم میں جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ پیش کیا گیا اس کے بعد ایک مختصر سی پریزنٹیشن رمضان کے بارے میں اور روزوں کی حقیقت کے بارے میں جو ہے وہ دی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رمضان کیا ہے ہم چیزیں کیوں رکھتے ہیں وغیرہ اور اس کے علاوہ بہت سے مہمانوں نے اس میں شرکت کی لوگوں کے رمضان کے حوالے سے بہت سے سوال تھے جی ہاں جن کا جن کا جواب دینے کا موقع ملا مثلا ایک سوال جو کئی لوگوں نے کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس تو آج کل جو ہے وہ دن کافی لمبے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ روزہ کیسے رکھتے ہیں نارتھ پول کا انہوں نے ذکر کیا یا ادھر اب دیکھ لیں ہماری اسکینڈ نیوین کنٹریز میں تو وہاں پہ لوگ روزہ کیسے رکھتے ہیں کیونکہ وہ تو بالکل جو ہے تو اس والے سے بھی بات ہوئی پھر مختلف مذاہب کے لوگ تھے عیسائی بھی تھے یہودی بھی تھے سکھ لوگ بھی تھے تو ہر ایک مذہب نے مذہب میں روزہ جو ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ ان کے مذہب میں روزہ کس طرح ہم رکھتے ہیں کب رکھتے ہیں کتنی دیر کا روزہ ہوتا ہے اسی طرح ایک جو بار بار کیے جانے والا سوال وہ یہ تھا کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں کیا آپ پانی پی سکتے ہیں جی جی یا کچھ روزہ رکھتے ہیں تو وہ پانی پی لیتے ہیں جی ہاں پھر وہ کہتے ہیں کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز آپ کھا سکتے جی ہیں جی کچھ جی لوگوں کو روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ پہ پکی چیز نہیں کھاتے باقی چیزیں چیز وہ کھا سکتے ہیں جی ہاں جی تو اس سوالے سے بتانے کا موقع ملا کہ کس طرح اسلام میں جو روزہ ہے کہ جب ہم سحری کھاتے ہیں اس کے بعد افطار تک کوئی چیز جو ہے آ, ہم نہیں کھاتے نہ پیتے ہیں یہاں تک کہ اگر دعائی بھی ہے تو وہ بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو رکھنا چاہیے نہیں بالکل بالکل تو کتنے مہمان آپ کے آئے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی کے قریب مہمان تھے جن میں کچھ پالیٹیشنز بھی شامل تھے ایم پیز تھے کچھ ایم پیز تھے پھر اخباروں کے کچھ نمائندے تھے پولیس آفیسرز تھے اسی طرح میڈیا کے کچھ لوگ تھے سوشل میڈیا کے کچھ لوگ تھے اور پھر ہمارے مختلف جو جماعت کے ممبران کے دوست ہمسان وغیرہ ہیں سب نے شرکت کی ان میں سے ایک دلچسپ کامنٹ جو کسی ایک نے کیا وہ یہ تھا کہ ہم تو آپ لوگوں کے پہ ترس کھاتے تھے ٹھیک رمضان کے بارے میں ہم سنتے تھے تو مسلمانوں پہ ترس کھاتے تھے کہ اتنے لمبے دن ہیں خاص طور پہ گرمیوں میں تو ان کو اتنا لمبا روزہ رکھنا پڑتا ہے لیکن جو باتیں آج آپ نے کی ہیں اور اس کی اہمیت بتائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی علی علی کی کچھ حدیث پیش کیں اس میں رمضان کی اہمیت <تزق> کے حوالے سے روزے کی اہمیت کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم آپ کے لیے سوری محسوس کرتے تھے لیکن یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اسلام میں رمضان کی اصل حقیقت کیا ہے اہمیت کتنی ہے اور لوگ جو ہیں وہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں اپنی گناہوں کی معافی طلب کریں اسی طرح نیکیوں کے حوالے سے ذکر کیا اسی طرح صدقے کے حوالے سے ذکر کیا کہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا, اسوا یہ جی تھا کہ پہلے سے بڑھ کر صدقہ خرات کیا کرتے تھے جی ہاں تو ہم بھی ایز احمدی مسلم ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں وہ لوگ جن کو ضرورت ہے ضرورت مند لوگ ہیں ان کی پہلے سے بڑھ کر امداد کی جائے پہلے سے بڑھ کر صدقہ خراب کیا جائے تو اس حوالے سے بھی بات ہوئی وہاں چلیے بہت شکریہ بڑا اچھا پروگرام گیا ہوگا تو جب آپ نے بات کی اور لوگوں نے اپنے روزے کے بارے میں بتایا تو اس میں سے کوئی جیسے آپ نے سکھ برادری کا بھی ذکر کیا تو روزہ ان میں بھی ہے آ, سکھ برادری کے لوگ وہاں پر تھے ان سے میری اس حوالے سے بات تو نہیں ہوئی آ, میری بات جو ہوئی وہ عیسائی کچھ لوگ تھے ان سے بات جی کچھ اور مذاہب کے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح ان کا روزہ کب سے لے کے کب تک ہوتا ہے یا سال میں کتنے دن وہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اکثریت ان میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے مذہب میں روزہ ہے یا تھا لیکن اب اس طرح جی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے جی ہاں آج کل ایک بڑی سافٹ قسم کی ٹرم ہر جگہ استعمال کی جاتی ہے پوچھتا ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے <laughs> ہیں کہیں ہاں تو آپ کہتا ہیں آر یو پریکٹسنگ ہاں یہ مطلب جو ہے ہم تو نہیں رہے پریکٹس مسلمانوں میں میں ویسی تھی کہ وہ پریکٹسنگ نہیں تھے پریکٹسنگ نہیں تھے بالکل یہی بات ہوگی تو حافظ صاحب کوئی خبر آپ کے پاس ہے کچھ سفی صاحب رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جو مختلف ہماری مسائی ہیں تاکہ لوگوں کو ایک بات کی طرف ایک ہی بات جو ہم میں اور ان میں یہ برابر ہے اس کی طرف لے کے آئیں اس میں سے ایک روزہ بھی ہے تو آ, یہاں پر جو مختلف ہمارے مہمان آتے ہیں اور پھر وہ رمضان کے متعلق اور روزے کے متعلق جب وہ ان کو بتایا جاتا ہے اور وہ پھر پھر بعض ان میں سے ان کو اس طرح بھی تعلیم ملتی ہے کہ ان کے اپنے مذہب کے متعلق بھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ میں مذہب میں بھی روزہ موجود ہے اور یوں ان کو کچھ تھوڑی بہت تو علم ہوتا ہے لیکن جب ہمارے پاس آ کر تو ہمارا پریکٹسنگ روزہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو گزار رہے ہیں اور پہلے اس جیسے ابھی یہ جیسے یہ ربی صاحب نے صادق صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ اس کے متعلق جب ہم سے سنتے ہیں اور پہلے سوری محسوس کر رہے تھے لیکن اب خوش ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو ہمارے جو مہمان ہیں ان کو صرف محسوس ہی نہیں کرتے بلکہ یہاں پر روزانہ ہی تقریباً لوگ آ کر تو ہمارے رمضان کے جو دروس ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کل ہی یہاں پر ایک مہمان آئے ہوئے تھے جو ہمارے ساتھ جنہوں نے دیکھا کہ نماز میں کس طرح ہم جو و سے سارے رمضان میں شامل ہو رہے ہیں اور اسی طرح جمعرات کا جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے یہاں پہ میپل میں کہ ہر جمعرات کو مختلف جو مہمان ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ان کو روزے کے متعلق اور مختلف اور جو خاص طور پر ہمارا کیا طریقہ ہے اور ہمارا جو درس کا طریقہ ہے قرآن مجید کا کو کا درس دینا اس کے متعلق وہ دیکھتے ہیں اور پھر ایک ایک ان کو جو کمی ہے ایک علم کی کمی کہ اسلام کیا ہے اسلام کے میں جو روزہ ہے وہ کیا ہے اور اس سے پھر ان کو ایک نئی جو علم ملتا ہے جو ہمیں جان کر ہم سے مل کے جو علم ملتا ہے تو وہ پھر خوشی بھی ایک ہوتی ہے کہ اس رمضان میں ہمیں جو مختلف نعمتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہمیں مزید موقع ملتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے جڑیں اور ان کو بتائیں کہ یہ رمضان جو ہے یہ صرف ہمارے لیے تو ایک فرض موجود ہی ہے لیکن یہ ہم میں اور آپ میں ایک کامن جگہ بھی ہے جہاں ہم بات کر سکیں ٹھیک ہے یہ بہت بہت ضروری ہے اس وقت کیوں قرآن کریم کی بھی تعلیم یہی ہے جہاں طرفات کا ذکر کیا ہے کتاب میں وہاں ساتھ کہا کہ آؤ ہم اس چیز میں جس میں مشترک ہیں ہم بات شروع کریں تو یہ تو طریقہ کار ہمیں قرآن کریم نے بھی سکھایا ہے تو سادق صاحب جب یہ اس طرح سے لوگ آتے ہیں آپ نے بتایا اسی سے زائد مہمان تھے جو اس پروگرام میں آئے اور یہ بات جو آپ نے کی ہے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ بہت سے یہ کمنٹ میں بھی شیئر کروں گا میرے پاس بھی ہیں پہلے یہی کہتے ہیں کہ ہم ہمیں عجیب بھی لگتا ہے اور ناقابل یقین لگتا ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے جی. کہ آپ ممکن ہے یا نہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو واقعی ظلم کی بات ہے یہ اسلام سخت مذہب ہے لیکن جو کچھ آپ بتا رہے ہیں تو یہ ایک پیغام جب آپ دیتے ہیں ایک عمومی طور پہ اگر کسی کو روزے کا پتہ ہے جو مسلمان نہیں ہے اس کو صرف شاید یہی پتہ ہے کہ بس سارا دن بھوکا رہنا ہے انہوں نے تو آپ نے اور بھی باتیں ساری بتائیں ان کو کہ کیا رمضان کی فرضیت کیا ہے اور بالکل بالکل یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی اور میں نے جو پریزنٹیشن دی تھی اس میں خاص طور پر اس بات کا ذکر جی. کیا تھا کہ جب ہم روزوں کے حوالے سے اسلام کی تعلیم پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ روزہ فرض ہے اور سب نے رکھنا ہے تو بظاہر جن کو اسلام کی تعلیمات کا نہیں پتہ ان کو تو یہی لگتا ہے کہ دیکھیں ان پہ کتنا ظلم ہے جی. آ, گرمیوں کا موسم ہے اتنے لمبے دن ہیں تو بچارے سب کو روزہ رکھنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے میں نے پریزنٹیشن میں اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا تھا کہ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے آسانی جو ہے وہ رکھی ہے ہمارے لیے مشکل پیدا نہیں کی جو روزے کے حوالے سے یہ ہی آیات ہیں ان میں ہی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا جی ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا ٹھیک ہے روزے فرض کیے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں اگر آپ ان سب پہ پورا اترتے ہیں تو وہ آپ پہ فرض ہیں مثلا اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے بالکل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو اگر آپ سفر پہ ہیں تو پھر بھی آپ روزہ نہیں رکھیں گے بالکل اسی طرح ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ آپ کہہ لیں پائی جاتی ہے بچوں کو روزہ رکھوانے کے بالکل جی ہاں, ہے وہ ہر جگہ ہے اس کا بھی خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ جو بچے ہیں آ, ابھی وہ اس عمر کو پختہ عمر کو نہیں پہنچے ان کو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے کیونکہ اگر ان کو اتنی چھوٹی عمر میں اتنے لمبے ہم روزے رکھوائیں تو پھر ان کی صحت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ کبھی روزے نہ رکھ سکیں اور اس کے حوالے سے سیدنا حضرت اختسم سی معود تو اسلام نے جو اس زمانے کے حکم اور عدل ہیں انہوں نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کھول کے بیان فرمایا ہے کہ روزے جو ہیں وہ بچوں پر فرض نہیں ہے آپ کی جو اب جب آپ پختہ عمر کو پوچھتے ہیں ملکوں میں آپ کہہ لیں سولہ سے لے کے اٹھارہ سال کی تک تو اس وقت آپ روزہ رکھنا شروع کریں 18 سال کی عمر سے پھر آپ باقاعدہ روزے رکھنے شروع کریں لیکن بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دس سال گیارہ سال بارہ سال کے بچوں کو جو ہے وہ پورے روزے رکھواتے ہیں بالکل جو میرے نزدیک تو ظلم میں بالکل اور روزہ رکھ کے پھر وہ ایک دوڑ سی ہوتی ہے کہ کس عمر میں روزہ رکھوایا ہے، پھر وہ ایک تقریب کرتے ہیں روزہ کشائی کہتے ہیں, دے ہیں دے اور پر. اس میں پھر بہت سا خرچہ بھی کیا جاتا ہے اس اس حوالے سے ایک روایت میرے سامنے آئی تھی کیونکہ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰنو نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے وہ چل رہا ہے لیکن بظاہر وہ جس طرح بچے بہیو کر رہے ہوتے ہیں اس کا رویہ جو ہے اس طرح نہیں آرام آرام سے چل رہا ہے منہ جو ہے نیچے لٹکایا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس نے کہا ہاں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو حضور نے اس کو کہا کہ فوراً گھر جاؤ اور اپنے والدین کو کہو کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے دیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ ایک روایت میرے سامنے آئی تھی کہ جو بچے ہیں ان کو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ صحت پر منفی ہے ٹھیک چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ تو ہم نے بات ابھی تک تو کی ہے برمپٹن کی بھی کر لی میپل کی بھی کی مسی ساگا کی بھی کی مجھے اتفاق ہوا تھا ملٹن میں جب یہ ہم نے کی ہے افطار اپنے غیرمسلم دوستوں کے ساتھ اس کا احوال بیان کریں گے لیکن بہت سی جگہوں پہ ہوا ایسا صادق صاحب آٹوا میں بھی جو ہمارا افطار ایٹ ہل کا ایونٹ تھا پارلیمنٹ ہل میں یہ کیا گیا تھا تو ہم نے درخواست کی تھی ہمارے جو دوست ہیں اویس محمود صاحب سیکٹری ہیں وہاں پہنگ کے جماعت کے تو آنیر ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو انہیں ریڈیو احمدیہ خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اویس صاحب وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ چلیے اویس صاحب میرا نام ہے سفی راجپوت اور میں ریڈیو احمدیہ سے آپ سے بات کر رہا ہوں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صادق احمد صاحب اور اسی طرح سے حافظ علی مرتضی صاحب اور ہم آج پروگرام جو ریڈیو احمدیہ کا ہے اس میں ذکر کر رہے ہیں کس طرح سے اللہ کی فضل سے جماعت احمدیہ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ ہر جگہ جہاں جہاں جماعت موجود ہے وہ رمضان کے حوالے سے پروگرام منعقد کرتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے خاص طور پر غیر مسلموں کو کہ رمضان کیا ہے رمضان کیوں ہے اور رمضان کے کے کیا فرائض ہیں یا اس کے کیا آداب ہیں تو اس سلسلے میں آٹھواں میں جو اپنے افطار ایٹ دا ہل جو ایک افطار کی تھی کچھ اس کی بابت ہمیں بتائیے جی الگ فضل سے یہ افطار تیرہ مئی کو اس ماہ میں ہوئی خدا سے اور اس میں آ, ہمارے پاس دو سو دس جو مہمان تھے انہوں نے حصہ لیا ماشاء. اور ماشاء. مختلف کمیونٹی سے تعلق تھا ان کا جس میں آ, مسلم برادرز تھے ہمارے آ, اور سکھ کمیونٹی سے تھے थी. اور تیس سے لگ بھگ جو ہے نا ہمارے پاس ممبر آف پارلیمنٹ تھے پولیس سے بھی ریپرزینٹیٹو تھے اور شری لنکن ہائی کمشنر تھے انڈین ہائی کمشنر تھے وہاں پر موجود تو مہمانوں نے بڑا سراہا اس ایفرٹ کو اور یہ تیسرا ایونٹ تھا ہمارا یہ تین سال پہلے یہ شروع ہوا تھا شروع شروع میں پہلے جو پہلے سال میں ہمارے پاس تقریباً ایک سو دس تھے مہمان پھر آہستہ آہستہ گرو ہوا دوسرے سال 160 مہمان انہوں نے حصہ لیا اس میں اور اس سال خدا کے فضل سے 210 مہمان تھے اور اس میں جو ہے پریزنٹیشنز تھیں ہمارے مربیان کی جس میں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ جو اہمیت ہے روزے کی نہ صرف اسلام میں باقی باقی مذاہب میں بھی کس طرح جو ہے وہ فاسٹنگ کی تلقین ملتی م. ہے تو اس طرح کی اس اس لحاظ سے ایجوکیٹ کیا گیا مہمانوں کو اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایگزیبیشن تھی جماعت کے حوالے سے تو یہ روزہ افتار ازان کے ساتھ ہوا اور مہمانوں نے انتظار کیا اور پھر ہمارے ساتھ ہی افطار کیا روزے کو چلیے ماشاءاللہ اللہ تو وہاں پہ جب افطار ہوئی اور جب لوگ آئے ہوئے تھے تو کوئی سوالات کس قسم کے کیے سوال جواب اگر ہوئے یا کوئی ایسا خاص سوال جو آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو کہ یہ بات ایک تھی جو لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی تھی وہ وہاں پہ دور کی گئی لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک جو صبر اور اور یہ بڑا دیکھا گیا کہ جو انتظامیاں جس لحاظ سے انتظام کر رہی تھی کھانے میں روزے میں تھے خدام اور باقی جو کارکن تھے جی اور وہ سیٹ اپ میں لگے ہوئے ان ایفرٹس کو بڑا سراہا کہ ہم آپ کے جو ہیں پیشنٹس کو دیکھتے ہوئے بڑا متاثر ہوئے ہیں اس سے اور پھر ہماری جو یو کمیونٹی سے آئے ہوئے تھے ممبر انہوں نے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کی افطار کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہمیں تیس لوگوں کو انوائٹ کیا ہے جماعت سے ماشاءاللہ ہم جون کی پہلی تاریخ کو ان کے پاس جائیں گے افطار کرنے چلیں یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات بتائی ہے سفیر صاحب ایک بات جنہوں نے کی ہے کہ جو مہمان آئے تھے انہوں نے باقاعدہ افطاری تک انتظار کیا تو یہ ہم نے اپنے پروگرام میں دیکھا کہ ہم نے ٹیبل پہ پہلے ہی کچھ ریفریشمنٹس کھجورے سموسے وغیرہ پانی وغیرہ رکھ دیا تھا اور مختلف ٹیبلس پہ میں نے گیا ان کو ہر ایک کو میں نے یہ کہا کہ آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ پانی پینا چاہیں آپ کچھ لینا چاہیں تو آپ ضرور لیں ٹھیک ہے ہر ایک نے یہی کہا کہ ہم انتظار کریں گے جب آپ کھائیں گے ہم آپ کے ساتھ کھائیں گے تو یہ ایک بہت دلچسپ والی بات تھی. صاحب اور سوال جواب کا سیشن بھی آپ نے پہ کیا ٹھیک ہے, on ہے چلیے بہت, بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ ریڈیو احمدیہ میں شامل ہوئے اور آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے افطار ایٹ دا ہل کیا بہت بہت شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دو سو دس مہمان جس میں سے جس ممبر صح. آف پارلیمنٹس کی بھی بات کی اور ڈگنیٹریز کی بھی بات کی ہے تو بات صرف یہی ہوتی ہے سامین ایسا نہیں ہوتا کہ آپ <coughs> <coughs> یہ ہے کہ کچھ خاص لوگ آ چیدہ چیدہ اور آپ نے ان کو بتایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیغام واپس لے کر اپنی کمیونٹیز میں جاتے ہیں اور اگر ان کا ذہن بنتا ہے ان کا علم ہوتا ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اسلام ایک صبر سکھانے والا مذہب ہے اور اسلام روکنی کی بات بھی کرتا ہے کیونکہ ایک جو پیغام یا ایک عام آدمی کے ذہن میں تأثر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام روکنا نہیں سکھاتا یہ اگریسو ہے یہ آپ سے کہتا ہے کہ چھین لو مار دو اور بات اگر نہیں مانی جاری تو زور زبردستی سے منوا لو تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں مسلمانوں کی تربیت اس طرح کی گئی ہے لیکن جب روزے کی بارے کے بارے میں یہ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے مقاصد اور وہ بیان کیے گئے ہیں یہ نہیں جے. کہ کوئی اپنی طرف سے آپ کے پاس احادیث ہیں قرآن کریم میں یہ باتیں ہیں پھر انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ تو تعلیم ایک روکنے والی اور صبر دینے والی تعلیم بھی ہے اور یہ دوسرے کا احساس کرنا سکھاتی ہے جی بالکل تو حافظ صاحب آپ کو بھی میں بتاؤں ایک جب ملٹن میں ہم نے یہ افطار کا ہوا پندرہ مئی کا ہم نے کیا تھا تو تقریباً 97 ہمارے گیسٹ تھے 97 مہمان ہمارے آئے یہ ایونٹ تھا جس میں ہم نے پہلے سے بک کیے ہوئے تھے کیونکہ ہمارے پاس ابھی جگہ اتنی بڑی نہیں ہے تو ہم نے پھر کسی اور جگہ انتظام کیا تھا تو سو مہمانوں کی گنجائش تھی اور وہ ہم نے کہا تھا کہ پری بکنگ آپ کر لیں جو بھی ہے تو تین ہمارے مہمان ایسے تھے جو نہیں آئے سو میں سے نائنٹی سیون مہمان ہمارے ماشاءاللہ آئے اس میں جو دو دوست تھے ہمارے ایسے ایک پولیس آفیسر تھے جنہوں نے روزہ رکھا اس دن شاید. سحری شاید. کی اور سہری کے بعد آفیس بھی گئے اور آفس جا کر پورا دن گزارا پھر اس کے بعد افطار کے واقع افطار کے لیے ہمارے ساتھ آئے اور پورا روزہ انہوں نے جس طرح سے رکھا جاتا ہے وہ رکھا ان کے بڑے اچھے تاثرات تھے جو میں ابھی بیان کروں گا اور دوسرے ایک جو ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے ایک صاحب نامنیٹ ہوئے ہیں ایڈم ان کا نام ہے اولمپئن ہے ایتھلیٹ ہے ملٹن سے ان کا تعلق ہے انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا تو اٹس فاسٹ ود اے مسلم چیلنج بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا جو. تو دو یہ پرومیننٹ لوگ تھے جنہوں نے روزہ رکھا تھا اور اس میں ساتھ شامل ہوئے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک پریزنٹیشن کی گئی تھی ویسے ہی پریزنٹیشن ہوئی بالکل کہ روزہ کی تعریف کیا ہے روزے میں کیا کیوں آپ رکھتے ہیں اور صرف کھانا پینا نہیں اور کون سی باتیں ہیں جن سے آپ کو منع کیا جاتا ہے اور خاص طور پہ یہ بات کہ یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے بلکہ جو مریض ہے سفر میں ہے ان کے لیے رعایت بھی ہے بچوں کے لیے رعایت ہے اور یہ سوال بڑا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ سکول ٹیچرز جو. دو اسکولس کے پرنسپل تھیں اور انہوں نے بتایا کہ گریڈ سکس اور سیون کے جو بچے ہیں بعض وہ حیران ہوتی ہیں کہ وہ روزہ رکھ کے آئے ہوتے ہیں اسکول تو جب ہم نے انہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور یہ بات غلط ہے انہوں نے کہ ہمیں تو نہیں پتہ ہم تو ان کو نہیں کہہ سکتے لیکن آئی فیل بیڈ فار دوز اسٹوڈنٹس اور پھر ایک کا بتایا بھی بچی کا کہ اس کی تو بہت بری حالت دو جی. تین دن پہلے ہو گئی تھی گھر بھیجنا پڑا اسے اور ہم نے پھر اسکول سے کہا کہ بھی اگر یہ آپ نے فاسٹنگ کرانی ہے تو اس دن پھر آپ اس کو اسکول نہ بھیجیں جی. کیونکہ اتنا لمبا اسکول نہیں چل سکتا اینڈ اور پھر اس نے اپنے تاثرات شیئر کیے کہ جب اس بچی کی میں نے حالت دیکھی اور وہ گھر گئی تو میرے ذہن میں آپ یقین کریں کہ بہت برے تاثرات تھے یہ بات میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی مذہب یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک بچے کو آپ اس طرح مجبور کر دیں اینڈ <تصفح> اس نے تین چار منٹ باقاعدہ کھڑے ہو کر یہ بات کی اور کہتی کہ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ بتا دیا ہے اور پھر اس نے نوٹ کیا اس ساری باتیں اور کہتی ہے کہ مجھے کچھ ریفرنس دیں کیونکہ ہمارا تو یہ پرابلم ہے ہم <تصفح> تو اس کو دیکھتے ہیں تو بہت اچھا رہا ایک چیز جو ہم نے خاص کی وہ یہ کی اپنے مہمانوں کے لیے کہ جب یہ ساری پریزنٹیشن ہوئی تو ہم نے آخر میں ایک چھوٹا سا کوئز گیم رکھا وہ آن لائن ایک کوئز کے آپ اسکرین پہ سوال دیکھیں اور اپنے فون پہ وہ اپلیکیشن ہے جس پہ آپ جواب دیں کہوٹ کے نام سے हुँ. یہ ایک گیم ہوتا ہے جو ہم نے بنایا چھوٹا سا تو اس میں یہی سارے سوال हुँ. تھے کہ روزہ کس پہ فرض ہے کس پہ نہیں हुँ. اور کیا آپ کوک میل کھا سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کھا پی سکتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات تھے اس میں اور یہ بات کی گئی تھی پھر کتنے دن کی, کی... ایک سوال یہ بڑا ہوتا ہے کہ یہ روزہ پش... تین سال پہلے تو جولائی میں آتے تھے اب یہ مئی میں آ گئے. تو دل یہ دل کیوں روزہ پھر یہ سمجھانا کہ پھر لونر سسٹم ہے پھر ایک سوال بہت اور یہ تھا کہ آپ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ایک دن ایک شروع کرتا ہے دوسرا دن دوسرا شروع کرتا ہے یہ فرق کیوں آتا ہے اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے تو وہ انٹرپریٹیشن کے لونر انٹرپریٹیشن کیسی ہیں کس طرح سے کی جاتی ہیں تو بہت اچھا رہا یہ سارے کا ساری بات جو سب سے مزے کی بات تھی وہ پولیس آفیسر کو بعد میں ہم نے پوچھا کہ آپ کو روزہ کیسا رہا تو جو بات انہوں نے کی کہ صبح سحری کی کہتا ہے جب میں آفس جا رہا تھا تو میری گاڑی خود ہی ٹیم ہوٹل میں مڑ گئی عادت پڑی ہوئی ہے <تصفح> اور کہتا ہے کہ جب میں ڈرائیو تھرو میں آیا تو مجھے یاد آ گیا لیکن میں ڈرائیو تھرو میں تھا تو پھر گاڑی آگے گئی جب وہ پوچھتے ہیں کہ آرڈر کیا لینا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ کچھ نہیں غلطی سے آ گیا آئی ایم فاسٹنگ ٹو تو پھر وہیں سے گزر کے آگے جانا ہے تو کہتا ہے وہ روز جاب یعنی وہ لڑکا جو وہاں جو بھی خاتون ہوتی ہے وہ میری آواز ہی پہچانتی ہے گاڑی بھی پولیس کی اور پھر اس نے کہا فاسٹنگ تو شی تھاٹ کہ مذاق کر رہا ہے تو کہتا ہے لیکن میں پھر وہاں سے نکل گیا آگے اور مجھے اس وقت جو ہے بہت روزہ لگا کیونکہ میری عادت ہے کافی کی پھر وہ کہتا ہے جب میں آفس گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد لوگ تھوڑے مجھ سے دور دور ہیں میرے کولیگز اور ایک دوسرے سے کچھ بات بھی کر رہے ہیں تو پھر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھو تم سیدھی سچی بات ہمیں بتاؤ کہ ہم سے کسی بات پہ ناراض ہو یا تمہیں ہم پہ غصہ آیا ہوا ہے تم نے بعد میں کچھ کہنا ہے میں نے ان سے کہا کیوں <laughs> وہ کہتے ہیں اس لیے کہ صبح سے تمہارے مجھ سے ہم نے کوئی گال نہیں سنی <laughs> صبح سے تم بہت نائس ہو تم <laughs> اتنے نائس تو کبھی بھی نہیں ہوتے پھر ان پھر کہتا ہے میں نے بتایا ہے کہ میں نے یہ چیلنج لیا ہے اور اس میں صرف میں نے بھوکا نہیں رہنا بلکہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور میں نے کوئی بری بات نہیں کہنی پھر یہ ساری بات کے بعد جب اس نے اپنی بات ختم کی اور کہتا ہے کہ بہرحال سات بھی بج گئے شام کے میں یہاں پہ بھی آ گیا بٹ یو نو واٹ برداشت نہیں ہو رہا تھا بفور اینڈ then came a stage when I had the best date of my life <laughs> دوست نے رکھور اٹھا کے دیکھا کہتے ہیں <laughs> that دیٹ از دا بیسٹ ڈیٹ آف مائی تو اس طرح سے ایک جو community کی بات آتی ہے اور اس police officer نے یہ کہا کہ اس لیے نہیں میں نے رکھا روزہ کہ میں نے روزہ رکھ کے دیکھنا ہے وہ, وہ اس, اس ساری چیز سے میں گزرنا چاہتا ہوں خود اور اور دین اس نے یہ اپنا ایک فیلنگ بتائی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ مستقل رکھیں روزے جیسے آپ رکھتے ہیں اور جو آپ نے بتایا ہے کہ اسپریچل اپلفٹ ہے جی. روحانی ترقی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میرا ایک دن کا اندازہ یہ ہے کہ اگر یہ پریکٹس کی جائے تو روحانی ترقی ہو جائے گی جی. پھر ہمارے ساتھ ایک مہمان تھی جو ایک اسکول کے پرنسپل تھی اور ایک ہائی اسکول کی پرنسپل تھی ان ہائی اسکول کے پرنسپل نے یہ بتایا کہ ایک ریسرچ ہے اور وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہیبٹ یا کوئی عادت اپنانی ہے تو آپ کو تین ہفتے چاہیے کم از کم بھی تین ہفتے تک اگر آپ ایک کام کر لیتے ہیں تو وہ عادت آپ کی بندی شروع ہو جاتی ہے آپ اس عادت پہ پختہ ہو جاتے ہیں تو کہتی ہیں کہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ تیس دن کی جو بات آپ کرتے ہیں تو جو عادتیں آپ تیس دنوں میں اپنے اندر بنائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ پھر آپ آگے پورا سال اس کو جب جب آپ آگے لے کے چل سکتے ہیں تو الحمد للہ بڑا اچھا رہا کمیونٹی کی انوالومنٹ اپنی جگہ ہوتی ہے آ, آ, اس کے بعد جو اخبار آتے ہیں اس میں بھی اس کا ذکر ہوا پھر کوجی کو ٹیلی ویژن والے آئے ہوئے تھے انہوں نے بات کی جو مقامی ایف ایم والے ہیں وہ آئے ہوئے تھے انہوں نے پوری کوریج کی ہے मاشاءاللہ. تو ایک کمیونٹی کا جو <coughs> آ, بالکل وہی والی بات ہے کہ ایک ہارمنی ڈیولپ ہوتی ہے ایک دوسرے नहीं. کے ساتھ ایک چیز ہم نے اور کی ہے وہ یہ ہم نے کیے کہ ہم اس اپنی افطار کو آ, ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے چرچس کے ساتھ اور اور دوسرے گروپس کے ساتھ تو ہم نے ان سے بات کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آئیں گے اور آ کے آپ کو ایک گھنٹہ پہلے آپ جتنے مہمانوں کو بلانا ہے پہلے بتاتے ہیں افطار بھی ہم کرائیں گے لیکن اس سے پہلے یہی والا پروگرام ہم آپ کے ساتھ دوبارہ کریں گے تو اس میں ہمیں یہ آسانی ہے کہ جگہ نہیں لینی پڑے گی یا ہمیں اور ہماری ریچ عام لوگوں تک بھی اور زیادہ ہو جائے گی تو یہ سلسلہ ہے تو سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور پروگرام جاری رہے گا شب بارہ بجے تک میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں حافظ علی مرتضی صاحب اور صادق احمد صاحب پروگرام جاری ہے پروگرام میں اگر آپ اپنے سوال کے ساتھ یا کسی کمنٹ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہوں تو سٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو ٹو آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ سامعین 10 بجے شب ہم اپنی فریکوینسی اے ایم فائیو پر لے جائیں گے یعنی ایف ایم ہنڈریڈ پر ہماری نشریات ختم ہوں گی لیکن چلتی رہیں گی اے ایم فائیو پر اسٹوڈیوز کا نمبر یہی رہے گا فور ون اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان ہیں وہ بھی دونوں موجود رہیں گے ہم اپنا پروگرام براہ راست آپ تک پہنچائیں گے پروگرام کے آخری گھنٹے میں یعنی رات گیارہ سے بارہ بجے تک اس میں ہم حسب دستور جو روایت ہے ہمارے پروگرام کی ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنثر عزیز کی خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے اور آج ہم چوبیس مئی کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں ہم نے ملٹن کی بھی بات کر لی ہم نے کیپٹل ہل کی بھی بات کر لی اور ہم نے بات کر لی بریمٹن کی بھی ویسی ساگرا کی بھی اسی طرح کے پروگرامز بہت سارے ہوئے ہیں ایک فیتھ کا پروگرام بھی بریمٹن میں کیا گیا تھا جی سفی صاحب یہ فیتھ کا بریمٹن کے ایک اسکول کرسچن سکول میں وہاں کے جو طلباء ہیں الیونتھ کلاس کے جی انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اور اس میں مختلف مذاہب کے انہوں نے اسکالرس کو بلایا ہوا تھا منکس اور تقریباً آٹھ کے قریب وہاں مہمان تھے جن کو انہوں نے پہلے سے ہی سوال جو ہیں تین دے دیے تھے کہ ان تین سوالوں پر ہم بات کریں گے یہ سولہ مارچ کو ہوا تھا کرسچن اسکول بریمٹن میں تو اس کا جو تھیم تھا وہ یہی تھا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے تو ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنے مذہب کے مطابق ان باتوں کے جواب دیں تاکہ لوگوں میں اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں یا کوئی ایسی بات جس کے متعلق ان کو علم نہیں وہ جان سکیں ایک بات جو مجھے وہاں جا کر مکرم امتیاز احمد سرا صاحب اور خاصار حافظ علی مرضیٰ ہم دونوں ادھر گئے تھے تو ادھر جا کے جو بڑی حیرانگی ہوئی میرا خیال نہیں تھا کہ یہ صرف بچوں نے ہی یعنی کہ طلبا نے کیا ہوگا اور سوال بھی انہوں نے ہی تیار کیے ہوں گے لیکن جب انہوں نے بتایا کہ یہ ہم نے ٹیچرز نے مدد کی ہے اور ہم نے خود ہی اس سارے پروگرام کو نا, کرتے ہیں اور یہ پہلا نہیں بلکہ ہر, جی, جی. ہر سال کر رہے ہیں تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ طلباء جو آگے چل کے ظاہری بات ہے مختلف مختلف جگہوں پہ کام کریں گے اور مختلف جگہوں پہ اسلام سے جب ان کا یا مختلف مذاہب سے جب واسطہ پڑے گا تو ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں اس ان کے جواب ان کے پاس موجود ہوں گے تو جو ان اس پروگرام کی تھیم تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ انہوں نے پہلے دو دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہوا تھا پہلے یہ کہ انہوں نے چار سوال دے کے ہر ٹیبل پہ اس طرح بٹھائے ہوئے تھے کہ ہر ہر ایک مذہب کا ایک نمائندہ وہاں موجود ہو ٹھیک ہے مختلف لوگوں کو وہاں کے طلباء تھے اور ان کے والدین تھے اور پھر ان جو مہمان تھے ان کو اس طرح بٹھایا کہ ہر ٹیبل پر بیٹھنے والے جو ہیں وہ مختلف مذہب کے ہوں اور چار سوالوں پر آپس میں بیٹھ کے بات کریں ٹھیک ہے اور پھر ان سوالوں پر جب بات کر لیں تو ان میں سے ایک بندہ آ کر ایک جو ہے مہمان آ کر وہ بتائے کہ ہمارا یہ آ, تو ہمارا یہ اس بارے میں خیال ہے سوالوں کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم کس طرح ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں مذہب کے متعلق اگر کسی سے بات کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اگر ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے تو وہ باتیں جو ہم میں اختلاف پیدا کر سکتے ہیں ان پہ بات کرنے کا کیا طریقہ ہے تو جو اس کا خلاصہ بنا جو ساروں نے کہا وہ یہی تھا کہ ہمیں سوال پوچھنا چاہیے ایک دوسرے سے ٹھیک ہے ہمیں ایک دوسرے کے پاس جانا چاہیے اور اس سے اگر کسی کے متعلق ہمیں کوئی شبہ ہے کوئی غلط فہمی ہے تو اس کے متعلق ضرور اس سے پوچھ لینا چاہیے بجائے اس کے کہ ایک رائے قائم کریں بجائے اس کے کہ ایک اپنے درمیان اور اس کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں اور اس دیوار سے پھر دور ہوتے چلے جائیں پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جو تھا وہ مختلف جو مذاہب کے ہندویزم کے بدھزم کے اسی طرح اسلام کی طرف سے جو مکرم امتیاز احمد سرا صاحب وہ ان کو دعوت تھی پھر اسی طرح سکھزم کے بھی وہاں پہ موجود تھے تو جو سوال تھے وہ یہی تھے کہ آج کل میں جو مختلف مذاہب مذاہب کی مختلف مذاہب ہیں ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں جیسے کرائس چرچ جی جی میں ہوا جیسے یہاں کینیڈا میں بھی جی مختلف جی اس جی طرح کے جی حملے ہوئے جی سری لنکا میں ہوا, ہوا, ہوا جی بالکل جی جی جی اور پھر اس کی ریٹیلیشن ہوئی اور مسلمانوں جی کی وہاں جگہ تنگ کر دی گئی تو اس کا کیا طریقہ ہے اس سے بچنے کا تو جو مختلف جواب تھے ان میں سے جو مجھے پسند آیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ نبی صاحب کا تھا اور ظاہری بات ہے ایک جواب جو تھا وہ تھا بھی بالکل ٹھیک کہ ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک یہ طریقہ ہے کہ ہم اسمال ٹائم پلاننگ کریں تھوڑے وقت کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم سیکیورٹی وغیرہ رکھ لیں جی اور ایک دوسرے سے بچیں اس طرح کے لوگوں پہ نظر رکھیں جو زیادہ لمبی پلاننگ ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کو ایک اپنی جو مختلف ہمارے جن کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہم نفرت کرتے ہیں ایسی باتیں ان کے متعلق ہمیں سوال کرنے چاہیے ایک دوسرے yeah, سے بالکل. ایک دوسرے کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ جو اختلافات ہیں یہ اصلی اختلافات نہیں بلکہ ہم تو جیسے آگے بھی بات ہوئی کہ رمضان میں ہم بلاتے ہیں کہ دیکھیں ہم سب ایک روزے بھی رکھتے ہیں تو آپ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں تو ایک بات کی طرف ہم بلائیں ان کو تو یہ ایک بات تھی جو جس جو پہلا سوال تھا کہ ہمیں اس اس ان حملوں میں ہمارا کیا ردعمل ہونا چاہیے زیادہ کیونکہ ان کا ٹائم بہت تھوڑا تھا سارے سوالوں کا اور ساروں ساروں کو ٹائم نہیں مل سکا تو یہ ایک دو ایک سوال جو ہے وہی ڈسکس ہوا چلیے بہت شکریہ یہ بہت ضروری بھی ہے بہت اچھا بھی ہے کیونکہ جن معاشروں میں سوال کرنے سے روک دیا گیا اور سوال کی اجازت نہیں دی گئی وہاں پہ, پہ پھر تنگ نظری شروع ہوئی جی وہاں پہ پھر عدم برداشت شروع ہوئی اور وہاں پہ پھر ایک دیواریں جو آپ نے بات کی جی بالکل وہ دیواریں کھڑی ہوئیں اور ان دیواروں کے بعد پھر دیواروں کے آر پار تیر اندازی شروع ہو گئی اور جی ایک دوسرے پہ قتل کے فتوے لگنے شروع ہو گئے اور آج صورت یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کا طالب علم ہوتا ہے اگر جی کسی بھائی نے بھائی بھائی کچھ کہا کوئی برداشت نہیں ہے بلکہ حقیقت جاننے کی بھی کوشش نہیں کی جاتی اور قتل کر دیا جاتا ہے اور یہ چیزیں بہت شکر ہے اللہ کا کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مختلف لوگ آئے ہیں اور یہاں ضرورت ہے اس معاشرے کی اقدار کو اگر قائم رکھنا ہے تو سوال کرنے کی برداشت کرنے کی ایک دوسرے کو سمجھنے کی یہ ضرورتیں ہیں اور اگر دیکھا جائے تو جب جس معاشرے میں اسلام آیا پہلے اگر ہم مدینہ کی بات کرتے ہیں یصرپ کی بات کرتے ہیں تو یسرف میں اگر یہودی آباد تھے اگر وہاں کچھ نصرانی آباد تھے یا کچھ عیسائی آباد تھے یا کچھ مشرق آباد تھے تو نئی چیز کون سی تھی اسلام نئی چیز اسلام تھی ان کے دلوقتي. لیے تو اس سب سے زیادہ ضرورت تو اس وقت اسلام کی کو تھی کہ وہ باقی مذاہب کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے چلے اور اسی وجہ سے مساقِ مدینہ کیا گیا جس کی ہم مثالیں تو دیتے ہیں لیکن جی. مثالوں سے زیادہ ہمارے پاس کچھ اور ہے نہیں جی. ہم کہتے تو ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اسلام میں برداشت ہے اسلام کا ایک مطلب سلامتی ہے لیکن اس سلامتی کی طرف نہیں آتے جی. تو یہ سب چیزیں بہت بہتر ہیں بہت اچھی ہیں یہ وا ایسا اس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹو ریلیجنس کی ایک اسٹڈی جو اسکولز میں کی جاتی ہے اور مارچ کے مہینے میں مختلف اسکولز میں یہ پروگرام ہوتے ہیں ملٹن میں بھی ہر سال ہوتا ہے اور اس میں اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ضرور اس میں جاتا ہے جو بھی مربی وہاں پہ موجود ہوں وہ اس میں جا کر حصہ لیتے ہیں اور یہی طریقہ جو آپ نے بتایا ہے سوالات کا سوالات ہوتے ہیں بڑا سنجیدہ پروگرام ہوتا ہے لگتا تو یہی کہ اگر آپ ہائی اسکول جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا جی وہاں بلد. پہ لیکن بڑا سنجیدہ اور اچھا پروگرام کیا جاتا ہے تو سامد پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت پروگرام میں وقت ہے جب ہم اپنی فریکوینسی اب ایم فائیو تھرٹی پر لے کے جائیں گے یعنی پروگرام ہمارا جاری رہے گا لیکن اس فریکوینسی یعنی ایف ایم پر مزید وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا بجے شب ہم نے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا میرے ساتھ صادق احمد صاحب اور حافظ علی مرتضی صاحب دونوں حضرات موجود ہیں پروگرام چونکہ ہم بات کر رہے ہیں رمضان کی اعتکاف کی بات ہم نے کی رمضان کے روزوں کی بات کی آخر اشرے کی بات کی اس کے بعد پھر ہم نے بات شروع کی کہ کس طرح سے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور اس معاشرے کا بڑا حصہ ہے انہیں کس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں کہ روزے کی اصل روح کیا ہے اور روزے ہوتے کیا ہیں اس کے لیے مختلف پروگرامس ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے تو سامعن یہاں وقت ہے جب ہم ایک وقفہ لیں گے چھوٹا سا اور وقفے کے بعد ہم اور آپ ایک دفعہ پھر ساتھ ہوں گے اے ایم فائیو تھرٹی پر تو ہمارا اور آپ کے ساتھ ہوگا اب اے ایم فائیو تھرٹی پر اسٹوڈیوز کا جو نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یا پھر ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو یہ موجود رہے گا صادق احمد صاحب اور حافظ علی مرتضی صاحب دونوں مہمان میرے ساتھ سٹوڈیوز میں رہیں گے فرق صرف اتنا سا ہے کہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ہمارا وقت اب تمام ہوا چاہتا ہے جب کہ پروگرام کو ہم لے کر اب جائیں گے اے ایم 530 تھرٹی پر تو اب سے ایک منٹ کے بعد سامعین آپ سے ملتے ہیں اے ایم فائیو تھرٹی پر اس ایک منٹ تک کے لیے سفی راجبوت کو ریڈیو احبی سے اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ zindabad zindabad zindabad ahmediyat zindabad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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی یا زندہ بار احمدی یا زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمدی یا زندہ بار کرتے تھے صدیوں سے جس کا گانا اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد احمدی